حضرات المستمعين الكرام ايها الكرام عزت ماوراء الدين عزيز الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته آمين. الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى اما أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يكشى الله من عباده علامه صدق الله لوحه قال الله سبحانه في مدخ النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله رم للك ذهل صدرنا على النبي شفا محمد صلاح و السلام علیکم سید اللہ خواتین سے گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے خاموشی کے ساتھ چل لیں ہو سکتا ہے زندگی کا کوئی ایسا لمحہ کرا جائے جس میں آپ کی زندگی کے اندر کافی بلا پسند ہوتا بڑی دیر سے آپ سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ آپ کے جس پہ ایشکواروں سے بھی بغیر نہیں ہو سکتا وہاں سے ملت کے حوالے سے ظاہر سی بات ہے آپ کا کوئی خاص تعلق یا لگاؤ یقین ہو سکیں صرف اس حیثیت تک یہ آپ مفتی اللہ مفتی ابو الفادی صاحب کے حوالے سے وہ جانتے ہیں جب کوئی ایسی بات ہوتی تو آدمی سائیکولوجیکلی جو ہے وہ اگتا جاتا ہے کیونکہ ماشاءاللہ بڑی دیر سے بیٹھے تھے آپ کے اس بیٹھنے کو سننے کو اللہ قبوص ہوا ہے آپ رشتہ کیا تھے کون تھے بڑی حد تک آپ کو معلومات حاصل ہو چکی ہے سا صاحب نے آپ کے راجیش ماں برکاتی صاحب نے خیالات کے ساتھ کیا ماں پلاب سہانی صاحب نے بتایا ماشاء اللہ اب اس کے بعد جو باقی رہ گیا کوئی میں بتا دوں گا اللہ اقبال کا نام سنا ہوگا جانتے ہیں ان کو نہیں جانتے ہیں اگر آپ سر سے تخلیق ہویں گے تو میں سر سے تقریب شروع کر دوں مومن کے تعلق سے اس کا چھت ایک چھ اس کو سنیں اور اسی کرائیٹیریا میں ہاتھ دے ملے تو جاننے لہجہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان گفتار میں کردار میں اللہ کی گفار جب باروں پہاڑیوں کدوسوں جبروت جب باروں پہاڑیوں کدوسوں جبروت یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے فہان کیا یہ تین شیر حافظ مشرق کی زندگی کا مکمل ہے اور جماعی ربی اللہ تعالیوں نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر کے کہہ دیا انل فطیح ہوتی ہو بفے ہی انل فتی ہے حول فتی ہو بفے و مقالی کہنا چاہتے ہیں کہ عالم وہ عالم ہے جو اپنے کردار و عمل سے عالم ہے اپنے کرداروں امر سے عالم ہو وہ،, وہ عالم ہے زبانی دعویٰ کر لینے سے عالم عالیم اور جس سے بھی آگے بڑھ کر کے عالیم اللہ واری کرم اللہ تعالیٰ جو قریب پڑھاتے ہیں لام مل انسان اللہ فلا ست رکی تپ فقط رفا علیم سلمان رفا سنگھ فقط وضر کو اشرف پھر آیوگا کم ہیں زندگی کی قسم انسان اپنے دین کی بنیاد پر عبضت والا شرف والا مجد والا ازم والا اپنے دین کی بنیاد پر انسان عزت و عظمت شرف و مجد والا ہوتا ہے اے سننے والے کفبہ کو چھوڑ نہ دینا کیونکہ کی حسب اور نصب یہ کامانے والی چیزیں نہیں ہے پھر فرماتے ہیں دیکھو فارس ایران کی سرزمین سے آنے والے سلمان کو اسلام نے کتنا بلند کر دیا ہے اور گھر کے بغل میں رہنے والے ابو رحب کو حاشمیت کی شرافت میں بھی شری کر کے دیا ہے ان تین اشار کی روشنی میں اور ان تین اشار کی روشنی میں حافظ ملت کو سنتے گئے حافظ ملت بہت غریب گھرانے میں پیدا ہوتی ہے بہت غریب علامہ عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ جو ان کے دوست اور ہم زمانہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ بھوجپور ایک چھوٹا سا بہار نماز کا یہ مراد آباد شہر سے قریب پڑتا ہے جہاں میں زمینداروں کا باٹ تھا یہ گفتگو میری بالکل اسی انداز کے لیے ہوئے تھے پاتی نہیں تھے آپ حافظ ملت کو سمجھنے کی کوشش کریں انگریزوں کا زمانہ ہے انگریزوں کے زمانے میں زمینداروں کا کیا رنگ ہوا کرتا تھا اس ساتھا کا بادشاہ ہوا کرتے تھے عوام کو ٹارچر کرنا ان کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا بڑے ذریع کھلانے میں بیٹھے تھے لیکن اس غربت و اجلاس کے باوجود اللہ سے بارک و وطالیہ نے جو اس خاندان کو ایک عظیم چیز سا فرمائی تھی وہ دین اسلام کی حفاظت سیاحت اور قرآن مقدس کی بات یہ خاص طور سے میری خاندان ان دماغ زمانے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے اتنے زبردست حافظ قرآن تھے ہو اتنے زبردست حافظ قرآن تھے کہ ایک مسلے پہ کھڑے ہوتے پورا قرآن سنا دیا حیدرآباد دکن میں گئے پرانی پڑھانے کے لیے ستائیسویں شب کو شبینے کا اہتمام کیا گیا یہ مسلے پہ کھڑے ہو گئے شبینے کا اعلان ہوا کسی کی جرات نہیں کہ ان کے آگے آ سکے اور کھڑے ہوئے اور ہم شری سے شروع کیا اور نہ سنجا کو پورا کر دیا نہ زبان لڑ پڑائی نہ کہیں لوکماں لگانے یہ کے کے والدہ جنہوں نے پیدا حس کیا اور ان کے دادا اپنے وقت کے عظیم شان اللہ علامت الزداد یہ حافظ ملت کو دراصل وہیں سے سب کچھ ملا والد ماہد حافظ محمد غلام گور صاحب اور دادا جان ملا عبد الحیم اس غربت و اجلاس کے زمانے میں بھی جس علامت کے ذریعہ جانے گئے وہ صرف انہی کا پاستا تھا آخر ملت جب پیدا ہوئے تو پیر کے دن منڈے کے دن پیدا ہوئے تو کسی اورت نے آ کر کے ان دادا سے کہا پیرا آیا پیرا آیا آپ کے دادا جانتے ہیں کہتی یہ نی بولنا ہمارا بیٹا کا نام عبد العزیز ہوگا اور یہ اپنے زمانے کا بہت بڑا عالم بنے گا اس لیے کہ میں اس بچے کا نام وہ جسے دہلوی علامہ شاہ عبد العزیز کے نام پر رکھا ہے وہ بہت بڑے عالم دین سے بہت بڑے عالم دین بنے گا اب حارض ملت کا انداز لگا جاتا بھائی والد ہماری صحیح مکمل کیا اور ان کے ہفظ کی حافظ ملت کی ہفظ کی صورتحال یہ تھی کہ یہ چھ گھنٹے میں قرآن پاس پڑھ لیا <قصدقائق> ایوری ڈے ایک ختم کرتے تھے روزانہ ایک پڑھتے تحجد میں انہوں نے اپنا معمول بنا رکھا تھا قرآن پاکست کرنے کا ہمارے مقروم ازامہ جو مسلمان تاثل ہے وہ سب جانتے ہیں ہمارے ساتھ موقع ساتھ منتخب ہے بیٹھے ہوئے ہیں تین ہجے شاید ٹھیک نہ ہو لیکن ہم تینوں چاروں آپ فرماتے ہیں اللہ ہوسا فرماتے ہیں کہ یہ بتانا مشکل ہے کہ حافظ ملت نے کتنے ہزار پرانے پاسکل فرمائے اس سورت ہمکمل کر لیا کچھ تھوڑی بڑی فارسی کی کتابیں کچھ اردو کتابیں باجی بازی نے پڑھی غریب تھے تو کچھ پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو ہے وقت اپنے گھر میں خرچ نکالنے کے لیے نام اکنامکلی فائنینشلی کچھ سپورٹ کے لیے وہ کام بھی کرتے تھے ایک رسوتے میں اپنی والد مشہ کے پاس آئے اور کہا کہ امی تم تو بولتی تھی کہ میرا بیٹا عالم بنے کا دادا نے ہے میں تو عالم نہیں ہوں اب میں تو کام کرنے لگا ہوں میری تعلیم ختم ہو گئی میں تو عالم نہیں بنا ان کی والد نمائشہ اپنی آنکھوں میں آسو اور بیٹے تیز چھوٹا نہیں کرو وقت بہت بڑا ہوا ہے کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ایک حکیم صاحب مراد آباد شہر سے آتے تھے ان کے گاؤں میں علاج کرنے پیسے والے تھے وہ دیندار تھے انہوں نے ان کو شہر کا بڑا مدد تھا جو صد اللہ فاطل رحمد اللہ تعالیٰ علیہ کرتا تھا جانے نہیں مرا ہو گیا تو جامعہ نہیں ہے اس میں ان کو بلایا پڑھنے کے لیے تو انہوں نے فرمایا کہ میں تو پہلے اپنے والد بھائی سے سوچ لوں کیونکہ کی میرے گھر کی معاشی تنگی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کیونکہ میں وہاں جا کر کے رہ کر کے تعلیم حاصل کروں اور یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں وہاں روزانہ جا کر کے واپس آؤں اس لیے پہلے والد بھائی سوچا تو حکیم صاحب نے کہا کہ تمہیں گھبرانا نہیں میں تمہارا جتنا خرچہ وہ دیکھو نیک دن سے اللہ اس کی مقدس سمجھا والد بائی سکوں کا تو والدمائی انداز دے پر میں تم گھر کے خرچے کے بارے میں ذکر نہیں کرو تم پڑھنے چلے جا لے جاؤ چنانچہ جہاں میں ہے تشریف لائے پڑھنے کی لیے مراد آباد میں متمسطار کی کتابیں ہوتی ہیں کافی اوبارہ کیا تم نہیں سمجھ پاؤں دو تین سال پڑھا ہوں وہاں ایک بڑی عظیم شان کانفرنس ہونے والی وہاں پہ آر انڈیا سندھی کانفرنس ہونے باری. اس میں بہت دور دور کے بڑے بڑے علما خشین تھے اصل میں میاں وہ زمانہ جو تھا نا یقین کیجیے کہ میں اپنے شاہداد بتاؤں کہ میں نے ان گنہگار آنکھوں سے کن کن چہروں کو دیکھا ہے اور جن جن چہروں کو دیکھا ہے میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں اس کی مثالت بھیجی پا رہی ہے یقین حضور شری میاض میں اپنے وقت کے بیبی تھے حضور حافظ سے ملت اپنے وقت کے بیبی سے تھے حضور مجاج ملت اپنے وقت کے بے تھے یہ سب ہمارے یہاں کے اقابی علماء میں شمار ہوتے ہیں جن کا فیضان دور دور تک پھیلا ہوا ہے حضور برہان ملت شہری آرامت کے خریفہ شیر العلما مہارا شریف کی سانتا کے صاحب سجادہ جن کا علمی پیغام اور علمی روگ اور چہرے کا جلانی کیفیت ان کی جو ہوا کرتی تھی وہ دیکھنے سے لوگ اس خبر خوبصورت فیض رولماتی اتنے خوبصورت تھے کہ ہمارے ہاں گاؤں کے قریب بستی ضلع میں جہاں کے ہم رہنے والے ہیں دیر بندیوں سے ایک مناظرہ ہوا تو یہ ہوا تھی اس مناظرے کی صدارت کون کرے گی مناظر میں شیر بشیر سنت رامہ شاہ حسمت علی رحمۃ اللہ تعالیٰ آ رہے یہ وہ شخصیت کہ اس کا نام سن کر کے دیوبندیوں کے جوڑ جوڑ کام جائے کرتے تھے اکھتا نہیں تھا کوئی مناظر یہ تھے صدارت خاکز ملت کی تھی حافظ ملت رشیف لائے صدارت کی جو رحمۃ اللہ, اللہ تعالیٰ آ رہے ہیں وہاں پہ بہترین سرفرک موجود تھی اس قدر ختم تھا کہ جبندی مناظر کہتا ہے تمہارا مورگی تو اس کو پاؤڈر لگا کر بیٹھا ہوا ہے اس کو پہلے وہ اپنا چھوچ کے چہرہ دیا سلرما کو چلا دیا گیا اور اس کے بعد صابن ہوگا پانی منگوایا چہرہ دلہ تو اور سبحان اللہ گیا اس یا دل سے یہ بولو کہ جو الزام لگایا ہے اس نے وہ آپ لے خود ہی تو وہ ایسا دور تھا کہ الحمدللہ رب العالمین عالمی اہل سنتوں جماعت کے پلیٹ فارم پر جس طرح یہ نکل جاتے تھے ایسا محسوس ہے جیسے زمینیں ان کا استقبال کر رہی ہوں اور زمینیں ان کے قدموں کے نیچے سمٹتی چلی جا رہی ہے حافظ ملت الحمد اللہ تعالی علیہ اس آل انڈیا سندری کانفرنس میں جتنے ورانہ تشریف لائے مشاہدہ فرمایا حضور صدر الشریعہ اللہ شاہ محمد عبد الرانی مسلف بہادی شریعت رحمۃ اللہ تعالی بھی تکلیف لائے تھے اس کانفرنس کے اندر آگرہ ملک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان سے ملا بات کی بلا بات کرنے کے بعد گفتگو ہوئی سو سو شیغیر رحمت اللہ نے فرمایا کہ اچھا تو میرے ساتھ چلو اجمیر شریف ہے اس وقت کا بہت بڑا مدرسہ جامعہ مڑینیا کا کرتا صدر شریق رحمت اللہ علیہ وہاں پہ صدر مدروف تھے چنانچہ پانچ آدمیوں کا ایک ڈیلیگیشن تیار ہوا اور وہ جامعہ مہینہ پہنچ گیا جو اس گروہ کا ہر فرد اپنے زمانے کا علاوہ سید غلام جیلانی گیٹھی رحمۃ اللہ تعالی نے یہ اپنے زمانے کے امام ون ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کے ذریعہ کسی بھی ورڈ کی سچویشن معلوم کی جاتی ہے کہ ایسے ناؤن ایز سبجیکٹ ایز اے آبجیکٹ کیا ہے یہ یہ اس پر نمکی جاتی ہے بڑا مشکل فرق ہوتا ہے, کہ وہ ہے اور اس کے علاوہ اپنے وقت کے سب سے بڑے معقولی علامہ شاہ تاری شمس الدین صاحب جون پوری ان کی صورتحال یہ تھی کہ یہ کہتے تھے کہ میرے مقابل مقابلے کو جا کے کھڑا تو ہو جائے اور تعبلات کی تھے بہت تابلات اور سائنس جس کو فلسفہ سبھی میں جاتا ہے مندر اور فلسفہ میں تو اپنا جواب خبر بنے ہو جاتے تھے اس حساب سے اور صاحب تھے حافظ نبی حسین صاحب اور حافظ اب اللہ یہ پانچ آدمیوں کا وقت چلا مشکلات زیادہ کر آج کے دور کی طرح سے اس زمانے میں زبانوں کی خدا جانے مرادباد سے اجمیر شریف کا فاصلہ کم سے کم کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں کچھ نہیں میں جانتا ہوں ہزار سے لے کر کے بارہ سو کلو میٹر کا ہو جائے یہ چلے صاحب آنے کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے کیا کھائیں گے کہاں کھائیں گے بو پھر فری غلام جلانی میٹھی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب بشیر الفار بشیر الفاری بخاری شریف کی شرح تھوڑی سی لکھی ہے بڑی پیاری کتاب اس کے اندر لکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ اجمیر شریف پہنچے تو ہمارے کھانے کا کوئی انتظام نہیں تھا ابھی داخلہ ہو گیا لیکن کھانے کا ہمارے انتظام نہیں تھا تو کیا کیا کہ ہم لوگوں نے چنا خریدا میں سنا رہا ہوں اس لیے تاکہ ہمارے بچے ہیں یہ دین اسلام حاصل کرنے مشکلات اتنی ہوتی ہم نے چنا خریدا چنا بونا گیا بون کر کے لا کے رکھا گیا اور کچھ چٹنی بنائی گئی وہی چنا کھاتے تھے چٹنی کھا کر کے پانی پی کر کے لے جائے گا اور پڑھائی اس کو کمی نہیں ہوئی پھر اس کے بعد چنا ختم ہو گیا پھر ہم لوگوں نے جا کر کے کچھ آٹا خریدا ایک نان بھائی کو دیا روٹی پکانے کے لیے روٹی پکا کر کے رکھتا تھا ہم لوگ لاتے تھے اور اس کے بعد بیٹھ کر کے کھاتے تھے مل گیا زبان اللہ نہیں ملا زبان انہوں نے پڑھائے تو بھی نہیں اس ماحول سے گزر کر کے تقریباً علم دین کی مکمل تکمیل فرمائی دور حدیث جس کو کہتے ہیں جس میں اخیر کتابیں حمیثیں پاک کی پڑھائی جاتی ہیں بخاری شریف مسلم شریف ابو داؤن سعید ماجا وغیرہ یہ سب پڑھنے کا مقصد آیا اقتفاق ہے کہ صدر الشید رحمۃ اللہ تعالیٰ آ کسی وجہ سے وہاں سے نکل گئے اور چلے آئے بریلی شریف تو حافظ ملت کا دور حدیث حدیف بریلی شریف کے لیے مندر اسلام یہ مدرتا ہے جسے سید یاد آزم نے تعلق فرمایا یہ تو ان کے طالب علم کا زمانہ ہو ہے فرماتے ہیں کہ جب میں فارغ ہو گیا تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ میں نوکری نہیں کروں نوکری پر غور کیجیے میں نوکری نہیں کروں گا سروس نہیں کروں گا سدر سیاد اللہ تعالی علیہ کی نگاہ میں حاصل ملت ایسے طالب علم ہی سے بڑے محبوب ہو چکے تھے اس لیے کہ اتنی محنت کرتے تھے اتنی محنت کرتے تھے کہ اپنے ساتھیوں میں ایک امتیازی حیثیت کو حاصل ہو گئی سدر شیعہ ہم آتے ہیں کہ میں نے یعنی سا بھی کہتے ہیں کہ صدر شعیع رحمد اللہ تعالیٰ عمرہ آگ نے ملت کو یہ سب لکھا کہ حافظ صاحب میں تو باہر رہا زندگی پر میرے علاقے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو گئیں جو نہیں ہونی چاہیے تھی یعنی جو مندیت کا اثر پڑ رہا ہے آپ کے لیے میں مبارک پور میں شکر دے رہا ہوں کہ آپ لے آئیے تو حضرت صدر الشیا کے اس شکل پر حافظ نے فرمایا میں نے رادہ کر لیا کہ میں نوکری نہیں کروں گا اتنا سننا تھا صدر الشیا رحمت اللہ علیہ کے حال میں فرمایا میں یہ کب کہتا ہوں کہ آپ نوکری کریں میں تو کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنا ہے آپ کو سبے کا میں نوکری کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں دین کی خدمات کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں اتنا سننا تھا کہ تو خاموش ہو گئے صد الشریا یہ خوب پر فرماتے ہیں کہ مبارک ہو جانے سے پہلے جامع مسجد آگرہ کی مسجد کے اندر خطابت امامت کا ان کو اس زمانے میں دو سو روپیہ ماہانہ مشاہرہ ان کا تھا لیکن نہیں گئی اس کو چھوڑ کر کے تیس روپیہ ماہانہ مشاہرے پر مبارکپ تشہیر بیس روپیہ وہاں پہنچا رہا ہوں مبارکپور جب پہنچے تو اس وقت کی وہاں کی فضا بڑی ادیب مدرسہ پائے ہوئے زمانہ ہو گیا لیکن اس مدرسے کی کیفیت یہ تھی کہ جو مدرسے چاہتا چار سے لے کر کے چھ مہینہ کے بعد چلا جاتا خدا جانے کی بات جب آخر مشرق رشیف لائے تو ایک نئی امنگ پیدا ہوئی ہے آخر ملت تقریباً تیرہ کتابیں روزانہ پڑھایا جاتا ہے اس سے آگے مجھے مطفل کیسا مل جائے گی ایک کتاب پڑھانے کے لیے آدمی پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے ہمارے مدارس کا جو سسٹم آف ٹیچنگ جو ہے نا بڑا ڈفرینٹ ہے اسکول سے بالکل الگ پڑتا ہے ہمارے ہاں یہ شرط ہے کہ رات کو استاد اس کتاب کا بھرپور مطالعہ کرے اور اس کے بعد پھر وہ کتاب جا کر کے اپنے طالب علم کو پڑھائے دردگاہ کے درمیان کلاس روم میں باقاعدہ ایک مناظرے کی کیفیت ہو جائے گا شاگرد جتنا سوال کرے گا اس کا آپ دے گا ایسا نہیں کہ سوال کچھ ہو جواب کچھ ہو بلکہ اس کے سوال کے مطابق اس کا جواب دینا ہے اور اسی کے مطابق اس کو حل کرنا ہے اور بہت مشکل سے پانچ یا چھ کتابیں ایک عالم اپنے دوران تعلیمی جن کے دوران اپنے تعلیمی کو پڑھاتا ہے آپ میل تیرہ تیرہ کتابیں پڑھا جاتا ہے اور اس میں ایک ایک کتابیں اتنی مشکل فن کی اتنی مشکل فن کی کہ میں اگر آپ کو نام لوں شاید سمجھ میں نہ حدیث کی کتابیں چھوڑ دیجیے دی دی دی. فیتا کی کتابیں چھوڑ دی اپنی جگہ مسلمات کی معلات میں قدیم فرق تھا اولڈ اس کی ایسی مشکل مشکل فن کی کتابیں ہیں کہ دو سطر کا حل کرنا آدمی کے لیے دن میں سارے نظر آ جائیں اور ہار کی ملت رحمت اللہ تعالی کئی کئی پیج پیڈ لوگانا پڑایا نہیں بلکہ جب آپ مبارکپور تشریف لے گئے تو وہاں کچھ شر پسند قسم کے دیوبندی اور مہاوی ٹائپ کے لوگ جو تھے ان کی دارے پہلے سے گڑی ہوئی کہ ان لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو بات ہماری بگڑتی محسوس ہو رہی ہے تو ان لوگوں نے شرارت شروع کر ہوا یہ کہ ایک دن ایک ان کا گول بھی آیا اور اس نے بڑی گستافانہ پکڑی بہت گستافانہ جو ان کا دیتا ہے ان کا طریقہ ہے کہ مزور کشان میں گستافی خدا کشان میں گستافی اور یہ ایک عالم کشان میں گستاف ہے جو ان کا طریقہ ہے وہ کھل کر بولتا ہوں میں تو ڈرتا ہوں سر نہیں بھائی ان کے یہاں تو یہ ان کا مذہب ہی ہے گستافی اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کو بار بار اس سلسلے میں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی کہ اس کو اب تک نہیں مانا ہے میں ایگزامپل دیتے رہوں گا رسوکرم کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ یہ ہے کوئی شخص کو قبول کر سکتا ہے کہ بزور کی شان میں ادنا اچھی گستاخی ہو جائے ہر چیز میں بلکہ اگر کوئی آدمی ادنا گستاخی کرے تو ایمان سے نکل جاتا ہے غزبے سہوب کے موقع پر انداز کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف پہ جا رہے ہیں غزہ سبوب بڑی مشکل جنگ اسلامی اس کو غزب روسڑا بھی کہا جاتا ہے اور نویں اور دسویں پارے دسویں پارے اور گیارہویں پارے،, پارے, پارے, پارے تک اس کی پوری تفصیل پھیلی ہوئی اتنی بڑی چکی ہے تین آدمی چلے جا رہے ہیں ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اس کو دیکھ رہے ہیں کھانے کو کوئی چیز نہیں ہے اتویا نہیں ہے پینے کا کوئی پانی سکتے ان کے پاس نہیں اور اس پر دعویٰ یہ ہے کہ ہم کامیاب ہو کر کے آئیں گے روبیوں سے کو مقابلہ کوئی معمولی بات نہیں ہے روبیوں سے مقابلہ دوسرا اس کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہے اور تیسرا چلا جا رہا ہے یہ تین آدمی یہ گو کرتے چلے جا رہے ہیں تھوڑی دیر کے بعد جیوی یعنی آج حضور کی بارگاہ میں دشیل کا رسول اللہ یہ تینوں جا رہے ہیں یہ آپ کے تعلق سے ایسی ایسی باتیں کر رہے حضور نے ان کو بلایا تم کیا بات کر رہے ہیں میری کچھ نہیں کچھ نہیں ایسی میری کچھ بات کر رہے تھے کچھ نہیں کر رہے اور راستہ کاٹنے کے لیے تو سا مزاق کر رہے ہیں مزاق کیا تھا کہتے ہیں کہ حضور نے پروڈکشن کیا تھا خوشخبری دیکھی تھی کہ تم چلو انداز میں کام بھی ہزار نے بات آتا غیر طور پر یہ بتا دیا تھا بدم جاتے بدم دوست تو ابو منا اٹھا رہا کا اب کا حضور نے پوچھا تو اس نے کیا کہا سر کاٹنے کے لیے اب قرآن کا اسلوب بلایا جاتا ہے پھل ابن لاہی ابن لاہی مایا تو لاتا ذر کا فر تم آ رہی ہے یہ کو ان سے پوچھیے ان کو ان سے کہیے ان کو بتائیے کہ مزاق کرنے کے لیے اللہ اس کا اس کی آیتیں ہی رہے گی انکار کرنے کی لا آتا کروں اب تمہارا کوئی اضر کام نہیں دے گا تمہارا کوئی کیوز کام نہیں دے گا اس سے تو ایمان لانے کے بعد کافی ہو چکے ہو اتنی اسی بات تھی اسی لیے اللہ فرماتے ہیں رامد اللہ تعالی کہ ایسی حدیثیں جن حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیت ہو لیکن عوامی سطح کے اوپر اس حدیث کو لوگ نہ سمجھ سکیں تو عوام میں اس کی حدیث جان ہی نہیں کرنی چاہیے اگر جان کرو گے اور کہیں اس نے ذرا سا بھی ناپسندیدگی کا اظہار کر دیا اس کا عمر ساتھ چھوڑ دیں بات چنانچہ کے خلاف ایک ٹولہ محاورا دن کو, کو پڑھانا ہوتا رات کو گزرا کر مل مرا جائے چار مہینے تک یہ رہی کب سوتے تھے کب کتاب دیکھتے تھے کب اٹھتے تھے کب اپنے شاگردوں کو پوائنٹس دیتے تھے یہ صرف انہی کا دل گزارتا اور چار مہینے کے رات صرف سزا صاف ہوئی الحمد للہ ربلا سب کا جذبہ ٹھنڈا ہو گیا اور وہی مبارک جو حافظ ملت کا بڑا مخالف ہو گیا تھا عبد الحافظ ملت کا رواز کہا جاتا ہے یہ ہو گئی ہے کہ حافظ ملت ان کو حافظ جی کا حافظ صاحب کہا جاتا تھا اشفیہ میں دو حافظ تھے ایک استاد ایک شاگرد استاذ کو حافظ صاحب کہا جاتا تھا حضور حافظ ملت اور ان کے ایک بہت طامل فادد شاگرد تھے حافظ عبد जी جن کو حافظ جی کہا اور حافظ جی کی کیفیت یہ تھی کی کہ اپنے وقت میں وہ بدانی کے دورہ اور دورہ کو فائدہ نہیں کرتا حافظ یہ پہلا بیگ ہے شخصیا کا جس میں علامہ شاہ حافظ عبد الرحود ظفر علی نعوانی فار مصلح اور ایک کوئی عالم دین ہے اور دماغ میں نکل گیا ہے یہ چار خاص طور سے چار شاگرد حافظ ملت وہ مایا ناز شاگرد تھے جو اب پہلی منزل پر حضور حافظ ملت ان کو پڑھایا ہے اور پڑھانے کے بعد پاریک کیا ہے تو اپنے وقت کے انداز کو دہن کر کے چلتی ہے مدرسہ کی اس وقت کی آمدنی جو تھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب ہارد ملت تشریف لے گئے سال بھر کی اس مدرسے کی آمدنی کل دو ہزار سات سو چھبیس کل حاضر کی آواز اور دیکھتے دیکھتے دیکھتے ایک پرانا مدرسہ تھا کچا مکان ایک طرف حاکد ملت رہتے تھے ایک طرف سے ملتے رہتے اسی پڑا یوز جب مناظرہ کرنے کے بعد فضا سازگار ہو گئی تو اب یہ ہوا کہ حضور حافظ مشت کا نام سن کر کے ہندوستان کے گوشے گوشے سے تعلیم میں کھینچ کر کے آنے ہوئے یو پی بہار بنگال اڑیسہ گجرات بامبے ہرچگیڈ جگہ تنگ ہو گئی پھر ایک نئی زمین خریدی گئی گولا بازار ایک جگہ پر تھی وہاں پہ وہاں پہ اور ایک نیا مدرسہ بنایا گیا اس مدرسے کا نام مس باقل ارود رکھا گیا جس کی وجہ سے وہاں کے فائر جیون کو مسپا ہی جاتا ہے یہ جو برساتی مسباہی اور مفتی صاحب مصباہی اور امرسن مصباہی تو مسباحی سی کے حوالے سے کہا جاتا ہے اس کا تاریخی نام بعد فردوس رکھا گیا ایک جمع صاحب تھے وہاں پہ بڑے اچھے شاعر تھے انہوں نے اس کا نام تاریخی نکالا اور اس طرح سے بعد فردوس بنا پھر وہ کچھ دن تک چلتا رہا کئی برسوں چلتا رہا لیکن حضور حافظ ملت کا فیضان اتنا عام ہوتا چلا گیا اتنا عام ہوتا چلا گیا کہ وہ جگہ بھی تنگ ہوگی حالانکہ تین ہے بھارتیں وہ جگہ بھی تنگ ہو حافظ ملک وحمۃ اللہ تعالی علیہ ایز مشن تھا اہل سنت و جماعت کی ترمیم و اشاعت اور اپنے ملک کی خدمات اس حیثیت سے کہ تاکہ اس ملک میں رہ کر کے ہم اپنے دین کو فروغ دے سکیں اور مسلمانوں کے وطار کو اس ملک میں بحیثیت سیاسی ماحول کے ان کو عزت و بخار کر سکے یہ آج ملک کا بہت ہی خاص قسم کا ایک ذہنی بلس تھا جس کو انہوں نے بہت آگے چلنے کے بعد بہت واضح دیے جیسے دلوایا ہے اور اسی کے اوسرے میں پھر آپ نے ایک سادھو پران کی اور وہاں وقت یعنی میں یہ سوچتا ہوں آرز کے حوالے سے ایک آدمی جو ہوتا ہے کہ انتظامی وہ ہونے والا ماہر ہو جائے ایک آدمی ہوتا ہے کہ اخلاقی اختار سے بڑا ماہر ہو جائے حضور حافظ بلت اس طرح مجموعہ ففائل ہیں تفوا دیکھ لو تو ممتاز ذہب دیکھ لو ممتاز علم دیکھ لو ممتاز اخلاق دیکھ لو ممتاز انتظامی عمر دیکھ لو ممتاز قیادت دیکھ لو ممتاز ہر اس بار سے یہی وجہ ہے حضور مفتی عدم ہند سعید آرامت کے چھوٹے صاحب دادے اس قدر اعتماد اور ناز سرمایا کرتے تھے حضور حافظ تولت کے اوپر اس کا کوئی جنان کے جب الجامت الشفیہ مبارک کو جو اب الجامت الشفیہ کے نام سے مشہور ہے جب اس کا پرپوزل پیش کیا گیا اور اس کی کانفرنس کی تیاریاں شروع ہوئی بڑے بڑے اقابل پانچ سو کرما بلائے گئے تھے اکابل علما جائے علامہ شاہ برہان الحقہ علامہ شاہ رحمان عبداللہ اڑیشہ انہوں نے اپنے کتاب ایک جملہ کہ حابد صاحب سب لوگ تو رہ گئے دیکھتے کی جس کے ذریعہ اللہ کو کام رہا تھا اس کے ذریعہ کام لے لیا آپ نے وہ کام کر دیا ہے کہ آپ اس طرح کا نام رہے گا اور آج ہندوستان کا کوئی بھی مدرسہ کئی ہزار سولیوں کے مدرسے ہیں اور علما گر میں جانتا ہوں لاکھوں کی تعداد میں لیکن کوئی بھی عالم یا تو بلواستا یا بلا واسطہ حافظ ہاں ملت کے شاگرد ہوئے ڈائریکٹری ڈائریکٹری حافظ ملت کے شاگرد ہے میں پڑھا نہیں ہوتے. لیکن ہوں کہ لیکن میں آسان ہوں کہ شاگرد میرے ساتھ میں خود ان کی خدمات کی ہے الحمد للہ چھوٹا تھا بچہ تھا یہ بچہ بیٹھا اور اتنا بڑا چھوٹا تھا ہسپ پڑھ رہا تھا میں تین سال میں نے ہز کا امکان دیا بہت خوش ہو جائے کرتے تھے اور ہمیشہ اس کو جو نیند نامے نمبر دیتے تھے ہمیشہ ہمیشہ ندانے نمبر دیتے تھے اور بہت خوش ہوتے تھے بڑی خدمات کی میں نے پیر دبایا میں سر پہ لگایا ہے میں آپ کا خود خوش بہت پرانا محترم ایک مرتبہ میں اس کا سرد بارہ سات یا دس بارہ پڑھ چکا میں نے دیکھا کہ آنکھیں بند ہیں لیکن ساتویں تاریخ کراوت کر رہے تھے وہ بھی اندال پالیسوں پندرہ دو ساتویں تاریخ کی آخری چپاتی آگے پڑھ رہے تھے کورونا کے سامنے کے دوران کے مجاہد مزدور حضور اختیاد ال ہمارے یہاں جلد پر بھی چاہیے ہے لیکن بہت ہے. بڑا مسافر بڑا لمسہ تھا اللہ شاہ احمد کے فصیح وہ تشریف لائے اور بہت سارے لوگ حضور پر واپرواہ تھے حضور حافظ حضور حمد بعد میں تشریف لائے جو لوگ لینے گئے تو انہوں نے کہا کہ حضورے کمرے میں چلیں گے حضرت تشریف حضرت ملع. جب لمسے حضرت مطلق ہندوستان بولا جاتا تو حضورات مطلف بولا جاتا انڈیا میں جب سے حضرت اگر کہہ دیا جائے تو छोटे اور نہیں ادو کو کیا بھی آگے چھوٹے سے آبادی حضرت کی کمرے چلیں گے واہ وقت کیا حیبت مندی پروادی ہے اندازی تھا ہم نے کمرے میں چلوں گا ہم نے کمرے میں چلوں گا حضرت ہاں تشیفر اور اس کے بعد کو لے گئے دکھا لیا کمرہ زفان بات زفان داس کیا بات ہے ناج بندی کا حضرت کے حضور مجاز حضور حاف ملت تشریف لے گئے ایسے لوگ بیٹھے تو بیٹھے زمین پر بیٹھے سرکار چار بابا کشیف آئیے کوئی بیٹھے عوام کی کامین جو آپ لوگ بیٹھے اس کو ہی بیٹھے مگر حضور مفتا اعظم ہند نے بہت ان کو سمجھایا کوشش کی جب بیٹھے کے چارپائیو کیسے بیٹھے کہ دونوں جانوں کو کر کے جب تک بیٹھے رہے اسی انداز میں اور بدن کے اندر کوئی جمبی تک نہیں ہو جب بھی کہیں جاتے تو حضور صاحب سے ملتا جتنے بھی فارغین وہاں کے ہوتے تھے خاص طور سے شعبان کے مہینے ہم وہ چاہے امتحانوں کی بہار آ جاتی ایک شخص ہر ادھر سے ہمارا کوشش کرتا کہ حضور آج رشت ہی ہمارے یہاں لے لینے آئے جہاں پہنچتے تھے ان کا انداز تھا سر کے اوپر سرمئی کا اناما سرمئی رنگ کا کرتا اور لمبا چمپا یہ کرتا اور شلوار اور رومال کا ہوتا تھا پہنچتے جہاں پہنچتے ابھی کمرے میں جانے سے پہلے پیام گاہ میں جہاں تھا وہاں تو اس سے پہلے سارے علماء طلبہ عوام موجود ہیں ایک انداز میں نے بہت بار دیکھا آئی جی کر کے دعا کی جائے حضور نے اشاد سرایا مسافر جو دعا قبول ہوتی ہے میں مسافر اور پھر سماجید کے لیے سوبا کے لیے یہ میں نے دیا ہو گیا اس لیے میں نے گفتگو کا اندازہ دیا گیا بجائے چنانچہ جب یہ انجامت الاسلامیہ انجامت الشفیہ کا سنگ بنیاد رکھ گیا آپ کا اپنے منصوبہ یہ تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنایا جائے تاکہ اس میں جدید تعلیم اور سلیم تعلیم دونوں دو کا کمبائنیشن ہو تاکہ ہمارے یہاں سے پڑے ہوئے طلبا کہیں بھی جب جائیں تو دین کے کام کرنے میں ان کو کوئی رکاوٹ ٹیکس صاف یہ منصوبہ ہے اور باقاعدہ وہاں کی جو متاثر شائع ہوا کرتی تھیں ہم لوگوں کے حاضر پہ کا مزاج ہوتا ہے کہ سال کے اصیل میں جب مدرسہ کا امکان ہو جایا کرتا تو اس وقت روزات شائع ہوتی ہے اس میں سارے بھر کی آمدنی ہوتی ہے ریکارڈ ہوتے ہیں کاروائیاں ہوتی ہیں ہوتی ہے تو اس کا اندر کیا جاتا ہے کس نے کتنا دیا کون سی کتاب دی اس کے ممبران کتنے ہیں اساتذہ کتنے ہیں کون کتاب پڑھائی گی کیا یہ سارا باقاعدہ پورا ریکارڈ ہوتا ہے اس کو ردا دیا چنانچہ مبارک پور کی اجامتشت. یعنی مدرسہ شکی یا مصباح کی جتنی بھی روزاد پرانی شتی ہوئی ہر ایک میں ان باتوں سے وضاحت ہوتا ایک بار کی ایسی بات آئی کہ مدرسے کا خرچ بڑھ گیا ہم اور یہ ہوا کہ مدرسہ بند کرنا پڑے مگر پور حق ملت تھی نفاذی یہ تھی آپ نے بہت ہی دبشناسی سے کہا اور سب سے بڑی بات تو یہ تھی مبارک پور والوں کے نظریات اور مزاج حق ملت کہ آپ بلیو کرو اس کو کہ پوری دنیا میں جو مزاج مبارک پور کے مسلمانوں کا ہاتھ نہیں کہہ پڑیں گے جب الجامد الشرفیہ کی سنگ دنیا لکھی جانے والی تھی تو تخمینہ لگایا گیا تھا کانفرنس پہلی کانفرنس ہوئی تھی نوزہ کانفرنس ہوئی تھی تخمینہ لگایا گیا تھا کہ پچیس ہزار روپیہ اس پر خرچ ہوگا پچیس کا اور حارد مشد کا خیال یہ تھا کہ ہم اس کو مبارک پور ہی سے وصوریں گے باتیں ہیں محمد روپالی کو سب دکھاؤ سب وہ شریف شریفیں پڑھا رہے ہیں سب بھی کب کرواتے ہیں میں نے تو سوچا تھا کہ یہ پچیس ہزار کا خرچہ ہے اور دوبارہ کور سے لوں گا الحمد للہ چندہ کیا تو خرچہ خراب ہو گیا دوبارہ آپ روز نکلتے چندے کے لیے لوگ اپنے گھروں کے دروازوں پر لے کر کے کھڑے ہو کر کے انتظار کیا انتظار کیا کرتے تھے کہ جو ہی آئے گولیاں پھل گئی اور نہ صرف ایسا کہ ایک دو کی بات سال کی بات ہو بلکہ بار بار ایسا ہوا ہے عورتیں اپنے زیورات فرماتے ہیں کہ تقریباً پہلی کانفرنس کا جب چاہ ہے جب اس کا پورا ٹوٹل کیا گیا تو ڈھائی من چاندی اور نے دیا ڈھائی من چاندی اور چندہ ہوا سب کا یہ صورتحال ہے چنانچہ وہ ادارہ ہونا جتنے بڑے عورا ہندوستان اور پاکستان کے اندر پائیں گے آپ ان ماشاء وہ حضور حافظ عزت کی کی شادی علامہ صاحب السلم تو آپ نے دقت کیا ہی ہوں حضور حافظ مزت اللہ وسلما آج بھی کوئی ناز بنائے پڑے تھے پیشاب علامہ اور شیخ الاسلام بدرمیا کا نام سنا ہے آپ نے حضور حافظ عزت کی شاعر علامہ ضاعل مسلم کا نام سنا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا ازور حض نے جب ان کی دستار بندی فرمائی اللہ مذہب مصطفیٰ کی تو جانتے ہیں کہا تھا مولانا آپ کے والد ماجد نے مجھ کو جو کچھ دیا تھا وہ امان میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اور اللہفا کی عملی حیثیت یہ ہے کہ میں تعریفے سے کہتا ہوں کسی کی جرات نہیں کہ ان کے سامنے بیٹھ کر کے منافع کر میں تعریف سے اور شریت کے اوپر عمل کرا دے کہ ہمارے استاد بہر علامہ شاہ اسی رمضان ذات اللہ رخاری جی پڑھانے کے درمیان بار بار دل دلتر. دلتر دلتر. جب سماتے ہمارے حضرت آخری دلچسپ ہمارے ہوتے جب طبیعت خراب ہوئی ان کے آخری وقت میں گرام کو سلط نہیں کر پا ہوں ٹائم کی دنیا پر کبھی دنیا پر جب ان کی طبیعت خراب ہوئی تو ڈاکٹروں نے کچھ جو ہے ایلوپیتھک دوائیں کرنی چاہیے آپ نے ایک بار کچھ سبھی سالہ ہر سال ہوئی تو لوگ آئے اور اس کے بعد کوئی دوا کا ٹریٹمنٹ کیا گیا تھا کوئی بھی دینے کے لیے اس کو امران فرماتے ہیں سمرا کہ جب وہ دوا لے کر کے آئے تو آخری ملک سے کہہ رہا ہے اور ہمارے لیے مفتی صاحب دیکھیے یہ لوگ اس کو کہتے ہیں میں یہ حالانکہ شدید اجازت دیتی ہے کہ ایسی سورت میں آپ اس طبق ہو پار ہو آپ سے مفت نہیں کیا جائے لیکن ان کا ان کی عجیبت یہ ان کا تحفہ تھا یہ کہ عجیب سی کہ یہ لیکن اس کے باوجود بھی تباہ ان کی آنکھ میں موتیاں ہو بلرام کو ہمارے یہاں کاپا پرتا ہو تو ہو تو وہاں پہ گزرا ملت ایک مریب کے ساتھ ڈاکٹر دجی <متحد> صاحب انہوں نے بلایا علاج کی طرف سے کہتے ہیں کہ جب حضور حضر ملت کی آنکھ کا آپریشن سبق آیا تو کچھ دوائیں ایسی دی جاتی جو بڑی سخت قسم کی ہوتی ہے نے آپ دو مریض بلط اٹھے گا بغیر اس واقعے کہتے ہیں کہ حاکد ہاں ملت کی آنکھ کا آپریشن ہو گیا اور درو شریف پڑھتے رہے اور ایک مسئلہ نہیں بدل کے اندر حرکت میں پیدا جب हो गया अलर्ट करके आए काम नहीं था बगैर सभा क्या था ऐसा हौसला का चला तो हौसला कम कर लीबिया में वो पढ़ रहे थे है जेतूस दावा के जो है वो سفرات ہیں عثمان غروب اللہ کو علامہ عبد اللہ نشید گئے وہاں پہ گسگونے پڑے تھے تو علامہ شادانے ایک بات فرمائی ہوا تھا کہ تھوڑا بتر بخاری پر سیلا پڑا ابھی سمایا کہ انہوں نے پچاس سال تک گفاری شروع تک پچاس سال تک بخاری پڑا اب ان کی زندگی کا آپ تجزیہ کر دیجیے کہ جس کی زندگی میں قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی چیز ہے کہ نہیں کون سوچ سکتا جس وقت آپ کا رسال بڑا صحیح باجا ہے اچھا وعدہ وفا کرنے میں تو ان کا جواب ہے طبیعت خراب ہے اور اس کے بعد ایک اور سناؤں وہاں کا ریلوے اسٹیشن جو وارک کا ہے بہت دور پڑتا ہے کتنا سیٹنگ سے دور ہوگا چار کلو میٹر مبارکپور سے سٹیاں سیم سے طبیعت خراب دیکھ لیے گئے پروگرام وہاں سے آ رہے تھے تو سیٹ نہیں ملی اپنا سامان کھانے پینے کا وہی کے اندر اچھا لگے ہوتے ہیں نا اس میں اپنے رومان سے باہر کیا اور خود اسی میں پڑھ کے بیٹھ کے کر کے اس کی آئے گا کام اسٹیشن کا نام ہو وہاں سے کوئی لینے والا نہیں ہے چار کلو میٹر وہاں سے اپنا سامان ادار کر کے رات میں لے کر کے گھر پہنچ گئے اب زمل شامت اللہ گھر اور خراب ہے بپار میں سب رہے گھر پہ سامان رکھا وضو کیا ایک ساتھ مشری میں جا دو یہ صورتحال واضح بخار لوگوں نے کہا بار بار کہا جب آپ کا علاج ہوا ان کا تو جانا تھا ان کو جمشید پور جو وہاں سے تقریباً کوئی کم سے کم بارہ سو کلو میٹر سے زیادہ ہوتا ہے وہ ایسٹ سائڈ نہیں پڑتا ہے جو بنال کی بڑی پڑتا ہے تلنگانہ وہاں جانا لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اس میں سفر نہ کریں اس گرمی ہے بخار میں تپ رہے ہیں آپ کا علاج ہو چکا ہے ڈاکٹر نے آرام کرنے کے کہا ہے مگر میں تو جاؤں ہوں اور واحد گرمی میں آنکھ خراب ہو جائے نہیں میں تو جاؤں گا میں نے وعدہ کر لیا اس قدر والدہ کے کام سوچ رہا ہے جب وعدہ کر لیا تو اس کو پورا کریں گے اور یہ موم کی شاہدہ آخری وقت ہے آپ کے بڑے شاپداز آئے ہوئے ہیں بلکہ تجا کر آپ نے کریں دیکھا آئے سال کتنے سال ہوا ہوگا ساتھ چھ سے سال ہو گئے ہوگا جلت شکایت ہے یہاں پہ زمت ملت کی کافی بولنے میں چلنے میں چہرے بولنے میں کافی کوسی مبارکپور سے پچیس کلو پڑتا ہے پچیس کلو میٹر گئے تھے وہاں پہ جلدے میں آخری ملت تو اپنی موت کا ایک دکھا سہی دلی دی ہے کہ جب آپ کا وقت ہو گیا تو جس تخت کے اوپر آپ بیٹھ کر کے حفاظت کرتے تھے لکھتے پڑھتے تھے مثال کے بعد تبدیل کے بعد وہاں پہ کاغذ پایا جائے گا تو ایک کاغذ ملا اس کاغذ کو آپ ملازمت کرائیے لکھا تھا اس پر موت تجدید بذات زندگی, نام... زندگی کا نام ہے یار سے مل کر اپنی شہری سے لکھا ہوا ہے موت تجدیدے بذات زندگی کا نام ہے کپ کے پردے میں بیداری کا ایک پیغام ہے زمین دبن ہے تجھمے شہید نار بہت رہے خیال کہ ان کا نہ ہو کپن میلا گفارہ لوا ہو غفر لواہ لک کو افضل پر جب دکھایا جاتا ہے تیرہ سو چھیانوے بھی بنتا ہے اور یہی تیرہ سو چھیانوے ہم کو ملک کا سال لیکن اس کو بتایا نہیں تھا کسی کو جب مثال کا وقت قریب آیا ہے انجملت چلے گئے ہیں گھر سے باہر نکلے ہم بھی خود فرماتے ہیں فرماتے ہیں کہ اس باری ہم کو پڑھا رہے تھے بخاری پڑھا کر کے فائل ہوئے تو کتاب جناز تھا کتابوں جائے پڑھایا ہوتا پوچھتے ہیں کہ آج دن کو ہوتا ہے فرمایا جو شمدہ پی کر اچھا تھا صاحب اتنا خاموش ہو گئے اور اس کے بعد شملہ نے فرمایا کی وہ مجھے جانا جوشی چلے گئے چلے گئے تو پھر مغل کے بعد آپ زبلس اپنے کمرے سے بھی باہر گئے آپ نے بھی کہاں گئے تو چلے گئے کب تک آئیں گے کب وہاں سے جائیں گے بس یہ ہمارے یہاں تمہارے شہر سے اوپر ہی پڑتا ہے سو پانچ کلو میٹر ہوگا وہاں جائیں گے اس کے بعد پھر وہاں سے بلرام پور چلے جائیں گے پھر واپس آئیں گے اتنا پوچھنے کا واپس گئے واپس نشید پہ گئے اور تھوڑی دیر کے بعد آپ کے سنسری پرواد جب یہ بات پورے شہر میں پھیلی تو یقین کر لو کہ پورے اخبار مبارک مبارکپور کے ہر ہر کی صورت حال یہ ہو گئی جیسے اس اپنا باپ انتظار کیے ہوئے ہو ہر بچہ ہر عورت ہر فرد پوچھ پوچھ رو رہا تھا سننی تو سننی خود دیوبندی ہو گئی کہ دوسرے یہ ایسا زبردست پابند پابند دن کا دائن دین کا بند اور دین کا راشد نہیں انجامت شفیہ بنا کر کے حل آبد ملت نے صحیح معنوں میں امام احمد رضا کے فکری نظریات کو ایک پیکر دے دیا ہے اگر انجامت شفیہ نہ بنا ہوتا تو آپ یقین کرو کہ فکری رضا کو کوئی پیکر نہ مل سیدی تو آزت کی شخصیت اتنی عظیم اتنی عظیم کی اپنے دور میں وہ ممتاز اور بےبس رہسے کو شبان ہے اور یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ شخصیت یہ ہے کہ اپنے وب میں بے متر ہیں وہ ان کے زمانے میں ان کا متیل نہیں پا رہا ہے نہ صرف ہندوستان کی بات کر رہا ہوں دنیا کی بات پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں ان کا متیل کوئی نہیں امام احمد رضا نے جو فکر پیدا کی جو نظریہ کیا عشق نسارت اور قوپے خدا اور خشی تلاجی کا جو انداز کیا تھا حافظ ملت نے اس کو ایک پیکر دے دیا ہے الجامت الشرفیہ اور اس کو پیکر دے دیا گیا تو اس کے بعد پھر فکر رضا دنیا میں پھیل رہا ہے اور آپ جو یہاں فکر رضا کے کے بیٹھے ہوئے ہو یہ ہوئی حضور حاقد ملت کی فکری جملانیت الجامت الشرفیہ کا ایک علسر ہے اگر وہ نہ ہوا ہوتا آپ نہ ہوئے ہوتے باڑی